اب جو سور توبہ کا چھٹا رکو اور دسویں بارے کا بارہویں رکو ہے اس میں غزوہ تبوک کے واقعات بیان کیے گئے غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ روم کے بادشاہ نے رومیوں اور شامیوں کی بہت بڑی فوج اپنی سرحد پر جمع کرنی شروع کی ہے یعنی گویا کہ وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے اور فوجوں کو جمع کر رہا ہے جب فوجیں جمع ہو جائیں گی تو وہ مدینے کی طرف آئیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے مطابق آپ نے اسے تیاری کا موقع نہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ حملے کے لیے ہمارے قریب آ جائے ہم ہاں مدینے سے جا کر اس کی سرحد پر جا کر حملہ کریں گے اس وقت مدینہ منورہ میں بڑی قحط سالی تھی گرمی بھی بڑی شدید تھی وہ موسم بھی بڑا گرم تھا اور غربت کا یہ عالم تھا کہ جب تیس ہزار کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تو ایک ایک کے حصے میں روزانہ ایک کھجور کھانے کے لیے آتی اور پھر اتنی قلت پیدا ہوئی راستے میں کہ ایک کھجور ایک دن میں پانچ آدمیوں کو دی جاتی سب اپنے منہ میں رکھتے چوستے اور چوس کے پھر دوسرے کو دے دیتے پھر وہ کھجوریں ختم ہو گئیں پھر اس قدر یہ تنگی کے حالات تھے کہ اس سفر کے دوران صحابہ کرام نے درخت کے پتوں سے اپنا گزارا کیا پھر ایسا بھی ہوا کہ درخت کے پتے بھی بس وفات نہ ملتے تو اپنے پیٹ پر وہ پتھر باندھتے اس سفر میں چونکہ سفر لمبا تھا آپ نے فرمایا کوئی پیدل نہیں آئے گا سب سواری پر آئیں گے تو سواریوں کی اس قدر قلت تھی کہ ایک ایک اونٹ پر پانچ پانچ صحابہ کرانگ باری باری بیٹھتے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے متعلق فرمایا کہ ہمیں نکلنا ہے تو جن کے ایمان کمزور تھے یا جو منافق تھے وہ سفر کے لیے نہ نکلے اور وہ کہنے لگے کہ کہت سالی کا زمانہ ہے اور ہماری فصلیں جو ہیں وہ اب تیار ہونے والی ہیں تو پچھلے سال ہم قحط سالی کے زمانے سے گزرے ہیں اب فصلیں تیار ہونے والی ہیں تو ہم وہاں چلے جائیں گے تو پیچھے سے خیال کون رکھے گا سخت گرمی بھی ہے اور پھر جن کے ایمان کمزور تھے وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ روم اس وقت بہت بڑی طاقت تھی تو مسلمان وہاں جائیں گے تو وہاں سے واپسی تو ہوگی نہیں تو لہذا ان کا دل جہاد میں جانے کا نہیں ہو رہا تھا یا ایمان والوں ما لکم اللہ قین الى الارض جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ تم زمین سے چپک جاتے ہو یعنی نکلنے کو تیار نہیں ہوتے آردی تم بل دنیا من الآرہ کیا آخرت کو چھوڑ کر تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا فمتا الحیات دنیا فی الآخرت اللہ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت اور تھوڑا ہے اللہ تن فرو یو آز اگر تم اللہ کی راہ میں نہ نکلے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا وہ یس تب قومن اور تمہارے علاوہ دوسری قوم لے آئے گا اور وہ دین کی خدمت کریں گے ولا ت دروح شعی اور تم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے و اللہ اعلیٰ کل شعی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چاہت پر قادر ہے اللہ تن اگر تم نے اس دین کی مدد نہ کی فقد نسر اللہ پس بے شک اللہ اس دین کی مدد کر چکا از آخر الدین کا جب کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا یعنی آپ اللہ کے حکم پر فیرت کرنے لگے سان یس تو آپ دو ہی تھے ایک آپ تھے اور ایک صدی کے اکبر تھے اور وہ ہجرت کا واقعہ بھی بڑا دل سوز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صدیق کے اکبر کے گھر پر رات کے وقت پہنچے اور اپنے ناخن مبارک سے آپ نے دستک دی بہت آہستگی سے تو فوراً صدیقی اکبر نے دروازہ کھول دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ جاگ رہے تھے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے آپ نے کہا ہے کہ اے صدیق میں ایک رات تیرے پاس آؤں گا اور ہم راتوں رات ہجرت کے لیے روانہ ہوں گے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں رات میں کبھی نہیں سویا اور ہر وقت میں تیار رہا ہوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور کافر تعقب میں تھے جبل سور پر پہنچے اور غار شور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے بڑے عشق کا ثبوت دیا کہ اس جبل سور پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دونوں چڑھیں گے تو ہمارے دو آدمیوں کے قدم کے نشانات اس پہاڑ پر اس کی مٹی پر آ جائیں گے دشمن تعقب کرتا ہوا پہنچ جائے گا لہٰذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کرم کیجیے اور مجھے سواری بنا لیجیے اور میرے کندھے پر سوار ہو جائیے آج اگر آپ جبل شور پر کبھی چڑھے ہوں تو آپ دیکھیں آج جبکہ ادھر سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں راستے بنا دیے گئے ہیں پھر بھی جبل شور پر چڑھنے والا تھک جاتا ہے صدیق اکبر کا یہ عشق تھا کہ نبوت کے تاجدار کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور حضور کا فیض انہوں نے حاصل کیا غارے سور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داخل کرنے سے پہلے خود اندر داخل ہوئے پورے غار کو صاف کیا تمام سراغ جو تھے وہ بند کر دیے ایک سوراغ باقی رہا تو آپ نے خیال کیا کہ میں اس پر اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دوں گا اور آپ بیٹھ گئے اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ کر ایک سانپ نے آپ کو ڈس لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے سانپ کے ڈسنے کی تکلیف سے آنسو نکلے اور حضور کے چہرے اندر پہ گرے تو آپ نے فرمایا صدیق اکبر کیا بات ہے روتے کیوں ہو تو عرض کی یہ معاملہ ہے آپ نے اپنا لوہے دہن اس مقام پر لگا دیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو زہر کا اثر تھا وہ دور ہو گیا عید ہوما فل جب وہ دونوں غار شور میں تھے عید یقول الصاخ اب ہوا یہ کہ دشمن پہنچ گئے ان کے گھوڑوں کی آوازیں اور ان کی شور شرابی کی آوازیں غار تک آنے لگی پھر یہ پہاڑ پہ چڑھے پہاڑ پر چڑھنے کے بعد غار کے قریب آ کر وہ گفتگو کرنے لگے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ افسوس ہم گھیر لیے گئے حضور نے کیا فرمایا عز یقول الساخ جب آپ نے اپنے صحابی سے فرمایا ارے صدیق اکبر کی تو صحابیت وہ ہے کہ ان کا صحابی ہونا قرآن نے بیان کیا اگر پھر بھی کوئی صدیق اکبر کی توہین کرے تو وہ قرآن کا ماننے والا کیسے ہے عز یقول الساخ جب آپ نے اپنے صحابی سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا اے صدیق غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ کہنا تھا فنزل الله سکینت ہو پس اللہ نے صدیقی اکبر پر اپنا سکینہ نازل فرما دیا جنو دل لم ترا اور اللہ نے مدد فرمائی ایسے لشکروں سے کہ جنہیں تم نہ دیکھ سکے وجہ کلیمت اللہ کفرفلا اور اللہ نے کافروں کی باتوں کو نیچا کر دکھایا ان کے غرور و تکبر کو مٹا کر رکھ دیا وہ کلیمت اللہ ہی اور اللہ کا دین وہی بلند و بالا ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے تو مکڑی نے جالہ تن دیا کبوتری نے انڈے دے دیے اب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر غار میں کوئی گیا ہوتا تو یہ جالہ ٹوٹ جاتا کبوتری اڑ جاتی اور وہ یہ سوچ کر وہاں سے چلے گئے حالانکہ وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ مکڑی کو جالا تننے میں کیا دیر لگتی ہے اور کبوتری کو انڈا دینے میں کیا دیر لگتی ہے مگر اللہ تبارہ کا جو چاہتا ہے وہی وہ ہوتا ہے یہ وہاں سے چلے گئے تو مراد یہ ہے کہ اے لوگوں میرے محبوب تو جہاد کے لیے جا رہے ہیں اگر تم دین اسلام کی مدد نہیں کرو گے تو یہ دین تمہارا محتاج نہیں اللہ تبارہ و وطلا فرماتا جس طرح غار شور میں میں نے دین اسلام کی مدد کی اپنے محبوب کی مدد فرمائی ویسے ہی میں دین اسلام کی مدد فرماؤں گا ہاں جو دین اسلام کی خدمت کرے گا یہ اس کی اپنی سعادت ہے ان فروخ اللہ کی راہ میں نکلو چاہے تمہاری طاقت کم ہو یا زیادہ ہو تم یہ مت دیکھو کہ تمہارے پاس طاقت کتنی ہے بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی راہ میں نکل رہے ہو اللہ کی راہ میں وہ جا ہی دوں بھی ام وہ ان فی شبی اللہ اور اپنے مال اور اپنے جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو ظالم خیر اللہ کم ان کم تم یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو لوکانی بن اگر کوئی قریبی سامان ہوتا وہ سفرن قوسد اور کوئی قریبی سفر ہوتا متوسط سفر ہوتا لت کا ضرور یہ لوگ آپ کی پیروی کرتے یعنی قرآن مجید فقان حمید میں غزبۂ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کی دو وجوہات بیان کی میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ سفر بڑا دور کا تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ فتح نظر نہیں آتی تھی تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ مال غنیمت تو کچھ ملنا نہیں ہے سفر بھی بہت لمبا ہے اس لیے وہ جہاد میں نہیں آئے وہ لوگ جن کے ایمان کمزور تھے یا منافق تھے والدت علیہ ہی مشق بلکہ ان پر مشقت کا سفر دوری پیدا کر گیا اس مشقت کے سفر شکا مشقت کا جو سفر ہے اس کی وجہ سے یہ جہاد سے دور رہ گئے و سیاح نبی اور ان قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے لسترجنا اگر ہماری طاقت ہوتی تو ضرور ہم آپ کے ساتھ نکلتے تبو کے مقام پر تبوک ایک چشمے کا نام ہے یہ روم کی سرحد کے پاس تھا تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پڑاؤ کیا تو ہر خل بادشاہ کہ جو کہ روم کا بادشاہ تھا وہ دل سے اس بات کو جانتا تھا کہ حضور سچے نبی ہیں مگر دنیا کی محبت میں یہ نکلا تھا تو جب اس نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آ گئے ہیں جہاد کے لیے تو اس کی ضرورت نہ ہوئی کہ یہ سچے نبی سے مقابلہ کرے تو یہ اپنا لشکر لے کر بھاگ گیا اور آس پاس کے جو قبائل تھے مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور وہاں سے خوب مالے غنیبت مسلمانوں کو ملا اور وہاں پر مسلمانوں نے حکومت قائم نہ کی بلکہ وہ لوگ جزیہ دینے پر اور سلو کرنے پر راضی ہو گئے تو اب جب مسلمان مال لے کر آ رہے تھے تو وہ منافقین اور وہ مسلمان جن کے ایمان کمزور تھے اب وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہماری تو مجبوری تھی اس وجہ سے ہم نہیں آ سکے ان کا مقصد مسلمانوں کے سامنے اپنی عزت کو بچانا اور ان کا مقصد مال غنیمت کو حاصل کرنا یو لیکن انفسا ہوں وہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں وہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانے والا دنیا اور آخرت میں ہلاک ہوتا ہے واللہ یعلم اور اللہ خوب جانتا ہے ان نہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں